وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد اشہدن کتاب اللہ محمد النار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 کم با را ابروی ملا ربنا ممیدم روبنا آتی نا فیدیا حسن وفیل آخرتی حسن تم ربنا قین بنار روبنا آتی نا مل من, من امرینا رشد ولا ولا الحمد للہ آج بیس 20 اپریل دو پچیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر دو سو بارہ ٹو ٹویلو کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاء اللہ تعالی ہم سورہ توحہ سے آغاز کریں گے سورہ توحہ بھی مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا جو مرکزی مضمون ہے وہ عقید توحید ہے اس صورت کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ سعیدنا موسا الا نبی سلاۃ وسلام کے حالات و واقعات سے ریلیٹڈ ہے اور اینڈ پہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ نے دنیا کی جو زینت ہے رائش ہے اس کی طرف توجہ نہیں دینی بلکہ اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ رہنا اور آپ کے ذریعے ظاہر ہے پوری انسانیت کو خطاب ہے سے آدم اور ابلیس کا بھی ذکر اس میں آئے گا جو سات مقامات پہ آیا ان میں سے ایک مقام سورحہ بھی ہے بہرحال جس طرح سورہ یوسف مینلی سید یوسف علیہ السلام کے حالات واقعات سے متعلق ہے اسی پیٹرن پہ قریب قریب اگر کوئی صورت ہے کسی ایک نبی کے حالات و واقعات پہ تو وہ سور توحہ ہے یا اس کے بعد صورت القصص اور دونوں میں سیدنا و علیہ اسلام کا ذکر خیر ہے اس صورت کے اندر کافی ساری ایسی آیات ہیں جو کرٹیکل ہیں ان کے اوپر میں انشاءاللہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ بولوں گا تاکہ اس سے جو متعلق عقائد و نظریات ہیں وہ ساتھ ساتھ سیٹل ڈاؤن ہوتے جائیں قرآن کلاسز کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن حکیم تو تمام مکاد فکر کے لوگ پڑھتے ہیں اور پک اینڈ چوز کر کے اپنا لکما قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جی وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں آپ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں تو میں ساتھ ساتھ جو آیات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر عقائد کا اختلاف ہے میں انہیں کھول کر بیان کرتا ہوں اور ایک عام آدمی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس آیت میں کیا بات بیان ہوئی تھی اور اس کو کس طریقے سے مولڈ کر کے زبردستی اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحیم اللہ تعالی ان کا یہ جملہ واقعی گولڈن کوٹ ہے کہ اللہ تعالی نے صرف قرآن کے ٹیکسٹ کی ذمہ داری لی بھی ہے ذکر الحاف صورت الحجر کی آیت نمبر نائن بے شک اس ذکر اللہ کی یاد دلانے والی کتاب از ذکر اللہ کا سب سے بڑا ذکر اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس سے مراد صرف قرآن کے ٹیکسٹ کی حفاظت ہے رہا اس کی تفسیر اس میں جھوٹ سچ سب کچھ شامل ہے لیکن اس کا وہ رزلٹ ہم نہیں نکالتے جو بعض بے وقوف حضرات نکال لیتے ہیں کہ جی دین اسلام کوئی نعود باللہ غیر محفوظ ہے یہ موم کی ناک ہے جو جہاں چاہے موڑ دیں اس طرح نہیں ہے دقت نظر سے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ قرآن حکیم اپنی تفسیر میں بھی محفوظ کیا گیا ہے لیکن لوگ اس میں داخل ہو گئے ہیں یعنی مولانا شریف کو آپ نے قرآن کی تفسیر سے باہر نکالنا ہے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا قرآن کی تفسیر صرف وہ معتبر ہے جو قرآن حکیم کی آیات سے کی جائے یا صحیح الاسناد اسناد احادیث سے اور اسی میں صحابہ اکرام علی مردوان کے اقوال جو صحیح صنعت سے آئے ہیں اہل البید کے اقوال وہ بھی شامل ہیں باقی جو بزرگ بابے اس میں سے معرفت کی باتیں نکالتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے ریزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو ایک عام نان مسلم جو عربی جاننے والا ہے آج بھی آلموسٹ ڈیڑھ کروڑ کے قریب کرسچن ایسے ہیں یعنی پندرہ ملین کہ جو بائی برت عربی جانتے ہیں ان کی مدر ٹنگ ہی عربی ہے تو جو پہلی دفعہ ایک نان مسلم جو عربی جانتا ہے قرآن حکیم کو پڑھ کر مطلب لیتا ہے عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے وہی موت ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی عقیدہ نہیں ہے ایک کا دکا جگہ پہ کسی کو غلطی لگ سکتی ہے ادروائز اوورال بالکل قرآن حکیم اپنے معاملات میں کلیئر ہے اور اس کو کسی مفسر کی یا کسی مولانا صاحب کی ضرورت نہیں ہے مولانا یا مفسر کا کام صرف اتنا ہے کہ کراس ریفرنس بتا دے جس طرح میں بھی مختلف آیات کے کراس ریفرنس ساتھ ساتھ بتاتا ہوں آج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ اور اس کو سپورٹیو احادیث بتا دے اور اس کی روشنی میں کوئی ریزلٹ نکال دے بس اتنا کام ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنا زیر الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اس کے باطن میں گھسنے کی کوشش کرنا اس حوالے سے کہ وہ خود سے چیز اس میں داخل کرنا اور یہ بتانا کہ اس میں سے تو یہ مطلب نکل رہا ہے میں آپ کو سٹارٹ میں بتا دوں گا کئی آیات ہیں جن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اسی صورت کی اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں تھی یہ کیسے انہوں نے اس میں سے نکال لی اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ حروف مقطعات ہیں جو کوڈ ورڈز ہیں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ان کی تفصیلات مسلمانوں کو نہیں بتائے گی اور نہ یہ ہماری ضرورت تھی یہ متشابہات ہے البتہ حروف مقطعات کو یوز کر کے لوگوں کے نام رکھنا یا ان کے مختلف مطالب بتانے کی کوشش کرنا یہ قرآن حکیم کے ساتھ ایک ایگزیجریشن کرنے والا مسئلہ ہے جس طرح ڈاکٹر اقبال صاحب نے بھی وہ شعر کہا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان ٹھیک ہے یہاں تک بات نبی الاسلام قرآن مجسم ہے وہی یا سی وہی تاحا یہ تاحا سے مجھے یاد ہے۔ اب جب رسول اللہ کو آپ تاحا اور یاسین کہیں گے تو لوگ پھر نام رکھیں گے غلام یاسین اور دلیل ان کے پاس ڈاکٹر اقبال کا شیر ہوگا قرآن و سنت میں تو یاسین کا کوئی مطلب نہیں بتایا گیا تاحا کا کوئی مطلب نہیں بتایا گیا تو یہ حروف مقطاط ہے ان کو صرف آپ پڑھیں گے باقی ان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کریں صوفیوں نے بھی کیا دوسرے لوگوں نے بھی کیا بغیر کسی دلیل کے ما ان علی کل قرآن ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا اے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اللہ تزرۃمئی یکشا بلکہ یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے یعنی آپ کا کام ہے صرف حق بات پہنچانا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جسے پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر میں نے اس کا کہنا نہ مانا تو آخرت کے دن کا عذاب مجھے آپ پکڑے گا اس کے لیے تو یہ نصیحت ہے لیکن جو شخص اللہ کو سیریس نہیں لیتا کریٹر کو سیریس نہیں لیتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے اور اس کی ٹینشن بھی آپ نے نہیں لینی قرآن حکیم آپ پر نازل ہوا آپ کا کام ہے اس کو آگے پہنچانا لیکن مشقت میں نہیں پڑنا کہ لوگ میری بات کیوں نہیں سن رہے یا لوگ اس حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے یہ ہم نے آپ سے نہیں پوچھنا نہ آپ کی یہ ٹینشن ہے آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے یہ ہے اس کا مانا ما انزلہ علی کل قرآن علی قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں الا تز کر تل یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے کہ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے جو ڈرے گا وہ حکبات قبول کرے گا فضکر بال قرآن میں خوف وعیت نبی قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے سید زک کروں آپ نصیحت کریں اس کو جو اللہ سے ڈرتا ہے ویت جن اور اس سے اجتناب کریں جو بد بختی پہ اترا ہوا ہے یعنی پیغمبر کا کام ہے جو ڈر سننا چاہتا ہے اسے سنائے گا اور جو ہٹ درمی پہ اڑا ہوا ہے اس کو زبردستی ہدایت اس نے نہیں دینی الذي یسلن نار القبرا یہ جو بدبخت ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے بڑی آگ پر پیش کریں گے سم یمو تفیح ولا یخیا پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں پھر جو کلائمیکس ہے سورت البکرا میں ولا تس السابل ابھی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے اس سے بڑی تو کوئی تسلی نہیں دی جا سکتی تھی نا کہ آپ کے آنے کے بعد قرآن بیان کرنے کے بعد بھی لوگ حق قبول نہ کریں اور جہنم میں بھی چلے جائیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے تو ذمہ داری پوری نہیں کی لیکن نبی پھر بھی ٹینشن لیتے تھے یہاں تو آیا نا کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو قرآن کی وجہ سے سورت القحف کے اسٹارٹ میں آیا فلا اللہ کافا کیا تم اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لا رہے یعنی قرآن کے اوپر اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں نبی اسلام کی اپروچ کے اوپر اتنی ساری نصیحتیں جب کی جائیں تو بندے کو ریلیکس ہو جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے جب اللہ نے گارنٹی دے دی کہ جنمیوں کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا تو ٹھیک ہے چپ کر کے ڈنگ ٹپاؤ عام آدمی ہو تو اور اگر نبی اسلام بھی ایسا کرتے تو کوئی مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ تو اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے لیکن آپ کی زندگی بالکل اس کے اپوزٹ نظر آتی ہے کہ آپ نے آخری درجے میں کوشش کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں بخاری مسلم حدیث ہے کہ تمہاری مثال پتنگوں کی مانند ہے آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں آپ علیہ السلام ریلیکس نہیں ہوئے ان آیات کا فام آپ کو بھی پتا تھا ریلیکس ہو سکتے تھے لیکن نبی السلام کی کوشش تھی کہ جتنے لوگ جہنم سے بچت جائیں کیونکہ آپ السلام نے جہنم دیکھی ہوئی تھی نبی جس لیول پہ ہوتا ہے وہ دل اس کا پسیس جاتا ہے انسان ہے نا اللہ کی رحمت اس کائنات کو گھیرے ہوئے ہے نبی السلام کے دل کی جو نرمی ہے وہ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے نبی السلام کوئی انسانیت کے اللہ سے بڑھ کر ہمدرد نہیں ہے یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پہ تلا ہے اور نبی اسلام جو ہے شفات کروا کے ہمیں بخشوانا چاہتے ہیں پکچر یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر صورت عذاب دینا چاہتا ہے اور نبی اسلام ہمارے منجی ہیں نبی اسلام بھی جو منجی ہیں ہادی ہیں رحمت فرمانے والے ہیں تو یہ ان کے دل کی کیفیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے یہ ذہن میں رکھے آپ رحمت اللہ ہیں ہے تو اللہ کی وجہ سے آپ نے کوئی اس کو ارن نہیں کیا ہوا آپ تو نبی ہیں نا ارن تو میں اور آپ کر سکتے ہیں تھوڑی محنت کریں نبی تو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے لہذا نبی الاسلام کی جو رحمت ہے یہ اللہ تعالی کی رحمت کا ظہور ہے لیکن ایک پکچر ویسے یہی جاتی ہے کہ نبی الاسلام ان تمام آیات کے ہوتے ہوئے اتنے زیادہ انسانیت کے لیے مند کیوں تھے اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالی نے وہ سب کچھ دکھا دیا تھا آپ کو پتا تھا کہ کتنا گمبھیر معاملہ ہونے والا ہے اور ان لوگوں کو نہیں اندازہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی السلام ایک چوہرائے سے گزر رہے تھے تو بعض اصحاب آپس میں خوشگپیاں کر رہے تھے جائز ہے نبی اسلام خود بھی کرتے تھے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہستے زیادہ رویا کرتے اب دیکھیں پیغمبر کی ٹینشن صرف اپنی نہیں ہے پوری امت کی ہے یعنی ہم سب کا تو انڈیویجل اپنا غم ہے نا پیغمبر کا غم تو اتنا بڑا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کیا بننے والا ہے تو آخری درجے میں وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آ جائیں اس کا دوسرا رخ دیکھیں کہ امت نے کون سی امید لگائی ہوئی ہے نبی السلام کو تو کہیں یہ امید نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہیں یہ نبی کے محبوب کی امت سے ہیں نبی تو ٹینشن لیے ہوئے ہیں اور امت اتنی بے فکر ہے وہ کہتی ہے کہ نبی السلام ہمیں بچا لیں گے یقیناً شفاعت کریں گے لیکن ظاہر ہے اس کا کچھ پروٹوکول ہے اگر نبی السلام شفاعت کا وہی مطلب سمجھتے جو امت محمدیہ نے سمجھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر آپ کو تو دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کے صاحبہ بید کو تو نیکیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نسبت اگر کسی کو کام آنی تھی تو سب سے زیادہ وہ حقدار تھے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا ہے لوگوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات یہ نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یہ صرف تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی گئی ہے ایک دائی کی تسلی کے لیے اور میں ان آیات سے بہت کچھ سیکھتا ہوں کہ میرا کام صرف دعوت پہنچانا ہے اس کے بعد اگر کوئی قبول نہیں کر رہا تو میں نے اس کی ٹینشن اپنے دماغ پہ نہیں لینی اس ٹینشن کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ دعوت کا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نبی کے اصاب تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں اگر وہ ٹینشن لے گا بھی تو وہ مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا لیکن عام لوگ مشن سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار میں نے اتنے لوگوں کو بتایا ایک بندہ بھی نہیں ہے کئی لوگ مجھے یہ کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک بندہ بھی نہیں جو تو ہی ٹھیک کر لے سنت کے مطابق نماز تو میں نے کہا آپ کا کام بس اتنا ہی تھا آگے محنت کریں اور آگے محنت کریں ان پہ نہ کریں کسی اور بندے پہ کریں اور ریزلٹ اور آپ نے ہونا ہی نہیں ہے اگر لوت علیہ السلام پہ دو بیٹیاں ایمان لائے اور وہ کامیاب ہوں کیامت کے دن تو بھائی آپ بھی محنت کریں آپ بھی کامیاب ہے چاہے کوئی ایمان نہ بھی لائے نبی الاسلام کی مبارک دعوت کے اوپر آپ کا کام صرف ختم نبوت کی برکت سے آپ علیہ السلام کی دعوت کو آگے پہنچانا ہے تو یہ آیات ہمیں ڈھارس بناتی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہمارا کام بات آگے پہنچانا ہے کوئی قبول کر لے ٹھیک نہیں کرتا نہ کرے لیکن پیغمبر اپنی پوری ایفٹ پٹ کر دیتے ہیں کہ یار لوگ بچ جائیں بچ جائیں لہذا جو پیغمبروں کے پیٹرن پہ چلنے والے لوگ ہیں ان میں بھی یہ حص اجاگر ہو جاتی ہے کہ وہ آخری درجے میں اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں کہ یار کسی طریقے ان کو بات سمجھ آ جائے لیکن اس میں غلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ ٹینشن لینے شروع کر دیں کہ انہوں نے حق بات کو نہیں کی تو اب میں دعوت کا کام ہی چھوڑ دوں کئی لوگوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا جی بڑے لوگوں کو سمجھایا کوئی ایک بندہ بھی ساتھ کھڑے نہیں ہوا وہ کہتا چھوڑ دے اس کو کام ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ چیز پھر نہیں ہونی چاہیے مشقت اٹھانی پڑے گی لیکن آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے اس کے بعد اللہ کی مرضی جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی اس کو مل جائے گی آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی باقی ان آیات سے یہ پتہ چل گیا کہ یہاں نبی السلام کو جس مشقت سے روکا جا رہا ہے وہ مشقت ہے دعوت و تبلیغ کی مشقت لیکن فضائل اعمال کے اندر شیخ زکری کاندلوی صاحب نے اس کے ساتھ ابن عباس سے منسوب ایک جھوٹی روایت کوٹ کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم جب قیام اللیل کرتے تھے تو تھک جاتے تھے اس کے باوجود اپنے جسم کو وہ رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ گر نہ جائیں مشقت میں ڈالتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ آیات نازل کی ماں انزلہ علی کل قرآن علی تشقا ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں حالانکہ اگلی آیت اس کے ساتھ جوڑیں تو واضح ہے اللہ تدکرت المئی اکشا یہ تو نہیں مگر نصیحت اس کے لیے جو اللہ سے ڈر جائے یہ دعوت و تبلیغ کی جو مشقت ہے اس کا ذکر تھا نوافل پڑھنے کی مشقت کا ذکر نہیں تھا اس پہ تر رہا یہ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے السلام ایک دفعہ داخل ہوئے مسجد میں یا گھر میں آپ نے دیکھا کہ مسجد کے چھت یا کے ساتھ ایک رسی لٹک رہی ہے آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی زینب جب نوافل پڑھتی ہیں تو اپنے بالوں کے جوڑے کو اس رسی سے باندھ لیتی ہیں تاکہ نیند آئے تو جھٹکے کی وجہ سے آنکھ کھول جائے نبی رستان نے فرمایا یہ رسی کھول دو تم اکتا جاؤ گے اللہ تعالی نہیں اکتاتا جب تک طبیعت ساتھ دے اتنی دیر عبادت کرو اس کے بعد آرام کرو تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ مشقت میں پڑھ کر عبادت کرے وہ خود ایسا عمل کیسے کرتے ہوں گے کہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیں اور ویسے بھی قرآن حکیم اپنی دعوت میں بالکل واضح ہے کہ یہاں کانٹیکس بتا رہا ہے ویسے کہتے ہیں جی شان نزول ڈھونڈے شان نزول انہوں نے ایسی جلی روایت کا ڈھونڈا جو بالکل توہین کے اوپر مبنی تھی نبیل اسلام کی دوسرا وہ شان نزول قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن تو بالکل واضح ہے اس میں اس کا شان نزول تو خود اس کے اندر موجود ہے اور پھر میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ اتنی آیات پیش کی ہیں کہ نبی اسلام کو منع کیا گیا کہ آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی جو لوگ حق بات قبول نہیں کرتے آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ کرنا ہے اس میں آپ نے مشقت میں نہیں پڑھنا تنزیل خلقل اربا واتل را یہ <تصفيق> قرآن اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور آسمانوں کو بلند کیا یعنی زمین کی پیدائش اور آسمانوں کا بلند کرنا یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا اب اگلی آیت میں اللہ تعالی کی ایک خاص خوبی کا ذکر ہو رہا ہے اس کی خاص صفت کا اور رحمانوا رحمان وہ ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ویسے عام بندے کے لیے یا دنیا کے کسی بادشاہ کے لیے ہم ترجمہ کرتے تو یہ کہتے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے لئی سک مسلی وَهُوَ السَّمِيعُ سمی اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے وہی سننے والا دیکھنے والا ہے لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یوں بھی مثال بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخت حکومت پہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے جس طرح ایک بادشاہ اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے یہ مثالا بیان نہیں کر سکتے اور رحمانش استوا رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اچھا اعلی حضرت آمز اب صاحب نے یہی ترجمہ کیا ہے رحمان اپنے ارش پر مستوی ہوا بریکٹ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے انہوں نے استوا کا ترجمہ بھی اردو میں نہیں کیا کہ بیٹھا نہیں انہوں نے کہا یہ صفت آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر نہیں سکتے خالق اور مخلوق کی صفات اس طریقے سے تو ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ ان کا کمپیریزن کوئی کروانا شروع کر دیں لہذا اس کی کیفیت اللہ کے سپرد ہے یہ متشابہات میں سے ہیں جو سوریہ عمران کی آیت نمبر سیون میں آیا کہ قرآن حکیم کی آیات کی دو اقسام ہیں ایک ہے محکمات جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا حکم کیا بیان ہوا کہ آپ نے ایک اللہ کو ماننا ہے شرک سے اجتناب کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے بدکاری سے بچنا ہے اولاد کو نہق قتل نہیں کرنا یا کسی اور جان کو قتل نہیں کرنا یہ سارے احکامات ہیں جو بالکل واضح ہیں اور یہی ام کتاب ہے دوسری جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں رزیملس والی ملتی جلتی مثالیں جن میں بیان کی گئی ہیں جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ اس کا اصلی معنی تلاش کرے اور جو اصلی معنی ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا بنا قلوبنا بعد ہدعی تنا و حب لنا ملد ان کا رحما ان کا انتل و رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے یہ سورے علمران کی عید نمبر سیون آن ورڈ۔ پھر اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیر اسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑ گئے تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے ٹیڑا ہونے کی خبر اللہ نے قرآن میں دے دی تھی کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ پتشہ کے پیچھے لگتے ہیں اور اہل ایمان کی روش کیا ہے کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کے لیے ہم کوئی تمثیل بیان نہیں کرتے ہم نہ جہمیا ہے کہ اس کی تعویل بیان کریں کہ یہاں عرش سے مراد تک حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس تخت پہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کی رحمت کا مرکز ہے نے اس میں اپنا مطلب داخل کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف مجسمہ ہے جنہوں نے اس کے لیے تمثیل بیان کر دی کہ جس طرح بادشاہ ایک تخت حکومت میں بیٹھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ارش پر متمکن ہے یا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو اہل سنت کا مرج درمیان میں ہے نہ ہم جامعہ ہے نہ مجسمہ ہے بلکہ امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں دو جگہ پہ احادیث بیان کرتے ہوئے باقاعدہ اس کو موضوع بحث بنایا ہے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جو ترمزی میں بھی آتی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ اور خیرات کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے اگرچہ ایک لکما ہی تم اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو اللہ تعالیٰ اس ایک نوالے کی بھی پرورش کرتا ہے حت کہ وہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے یعنی اس کے برابر پھر اجر ملتا ہے اور اس میں الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس لکمے کو رسیو کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ عام بندے کے تو خیال میں دایا ہاتھ سے مراد یہ آئے گا تو اس حدیث کے کانٹیکس میں یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی امام ترمزی نے جب اس حدیث کو لیا تو اس کے نیچے کومنٹس کیے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہوا یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اور باقی جو صفات کا ذکر قرآن میں آتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے جو آئما ہے امام مالک سفیان بن عیانہ اور باقی آئما وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی کوئی تاویل بیان نہیں کرتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے آپ لکھیں یو ٹیوب کے اوپر جا کر تو وہ ویڈیو کھل جائے گی اس میں میں نے یہ سارے ریفرنس ڈسپلے کروائے ہیں اور بقاعدہ انگلی سب ٹائٹل کے ساتھ وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے تو اللہ تعالی کے لیے آپ نے اس طرح کی کوئی مثال بیان نہیں کرنی عقیدہ رکھنا ہے کہ رحمان اپنے ارش پر مستوی ہے پریکٹیکلی اس وقت ہنفی یہ باطل تعویلات کرتے ہیں اور یہ تعویلات کرنی پڑی جب فلسفے کی کتابیں بنو عباس کے دور میں عربی میں ٹرانسلیٹ کی گئیں تو پھر اس وقت چونکہ سائنس تو اس طریقے سے نہیں تھی یہ سائنس کا ہی آپ سمجھ لیں باب ہے فلسفہ اگرچہ سائنس اس کو پیچھے چھوڑ گیا تو اس وقت لوگ لاجکس بناتے تھے استمباد کرتے تھے اسی کانٹیکس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بھی بحث شروع کی تو پھر محدسین اور فقہا کے کہ ہاں علم الکلام وجود میں آیا اور اس میں پھر انہوں نے تبازمائی کرنے کی کوشش کی اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ دو ایکسٹریمز بن گئی ایک طرف جاہمیہ ہو گئے اور دوسری طرف مجسمہ بہرل جو لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے تھے اہل سنت اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث انہوں نے اس میں تبازمائی نہیں کی اگرچہ آج پریکٹیکلی جہمیا کی ماڈرن فارم ہنفی ہیں اور مجسمہ والے عقیدے کو کسی درجے میں بعض اوقات بیان کرتے ہوئے اہل حدیث بیان کر دیتے ہیں اگرچہ وہ مجسمہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بیان کرتے ہوئے بعض اوقات ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں یا اس کو پریزنٹ کرنے میں ایسی کمزوری دکھاتے ہیں کہ ان پہ پھر مجسمہ والا ٹیگ لگ جاتا ہے اور آپ دیکھیں حنفی اور اہل تشو اہل دیس کو کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس طرح مانتے ہیں یہ اللہ کی آنکھیں مانتے ہیں اور وہ مجسمہ والی ساری گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی ان کا کام ہے کہ یہ تعویل کرنے کی بجائے سیدھا کہیں کہ یہ اللہ کے سپورٹ جن آیات کے اندر یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جن آیات میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری رگے جان سے بھی قریب ہے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اب وہاں پہ زیادتی ہوئی نا اس کو اصل مانتے ہوئے با سلفی علماء نے نہبل الورید کہ ہم انسان کی رگے جان سے زیادہ اس کے قریب ہیں اس میں طویل شروع کر دی کہ اگر اللہ رگ جان سے قریب ہے وہ تو عرش پہ ہے تو انہوں نے کہا یہ قریب ہونے سے مراد ہے اللہ کے فرشتے اب یہ سلفیوں نے جب یہ زیادتی کی تو انہوں نے پھر ان آیات کو تخت مشک بنا دیا اسی کی وجہ سے میں نے اہل حدیث کے ساتھ مخالفت کی تھی کہ آپ اللہ کی مائیت کی آیات کو بھی اسی طریقے سے مانیں جیسے نازل ہوئی ہیں اور ان کی تفصیل میں نہ جائیں اور استوال الارش کی آیات کو بھی ویسے ہی مانیں آپ اس تکلف میں نہ پڑیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ارش پہ ہے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھ ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے وہ سٹیپ طے نہیں کیا جب آپ سٹیپ طے کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے بڑے بھی گمراہ ہوئے ہیں انہوں نے فرشتوں کو ذکر کر دیا نہبل الورید میں نے کہا چلے یہاں پہ آپ ڈنڈی مار لیں گے سورت البکرا کا کیا کریں گے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے اس کی بھی تعویل کریں گے پھر سورہ المجادلہ میں آیا کہ تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے مگر یہ کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں ہو نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے ہر صورت میں وہ تمہارے ساتھ ہے اب یہ جو معیت ہے یہ اللہ کی شان کے لائق ہے ہم استوال الرش کو بھی مانتے ہیں اللہ کی معیت کو بھی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس سے پھر وہ حلولیا کا قیدا آ جائے گا او بھائی حلولیا کا قیدا تب آئے گا جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالی مخلوق میں سرایت کر گیا حلول کر ہے ہم تو کہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے پھر دیکھیں ایک حدیث ہے جس نے اس مسئلے کو مزید تقویت دی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام ایک سفر پر تھے تو کچھ اصحاب بلند آواز سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ کچھ کہہ رہے تھے اللہ اکبر کچھ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ تو نبی الاسلام نے ان سے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہارے اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے یعنی ایک بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا تو اس کے آگے کہان ہے اور پھر گردن ہے یہ گردن جتنی تمہارے قریب ہے نا تمہارا رب اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے تو یہ گلے پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے نارمل آواز میں ذکر کرو اور پھر نبی اسلام نے کہا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں لا ولاقتا الہ بلّا نہیں ہے ہمت نیکیاں کرنے کی اور نہ طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے یہ آپ نے وظیفہ دیا یہ ہم نے بلو کارڈ کے اوپر اس حدیث کے نمبرز بھی ڈسپلے کروائے میں بخاری سے بھی مسلم سے بھی اب علیہ السلام نے کیا جملے بولے تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے یعنی جس کو تم سنا رہے ہو وہ سننے والا بھی ہے اور غائب بھی نہیں جو غائب نہ ہو وہ موجود ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے حاضر کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کرتا حاضر تو ہم اپنے رب کے سامنے ہمارا رب تو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے دیکھیں ان کو حاضر لفظ بھی نہیں سمجھ آیا آل حضرت بھی و ناظر ترجمہ کرتے رہے یعنی نبی اسلام ہمارے سامنے حاضر ہوں گے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آپ تو تشریف فرما ہوں گے ٹھیک ہے اللہ تو تشریف فرما ہوگا جیسا کہ اس کی شان کے لائے گئے وہ حاضر کیوں ہوگا خیر یہ میں نے ایک علمی ڈسکشن کے طور پہ بات کی الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے ادروائز ظاہر ہے کسی کے اوپر ہم بدگمانی نہیں کرتے چونکہ یہ باریک باتیں پکڑتے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی ان سے پھر بلنڈر ہوا ہے حاضر کا ورڈ استعمال نہ کرے تو اللہ تبارک و مطالعہ اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے نبی اسلام نے کہا وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے یعنی وہ سننے والا ہے اور وہاں سے غائب بھی نہیں ہے اور مثال بھی فزیکلی دی کہ سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے بعض لوگ سلف میں سے بھی اور آج کے سلفی علماء میں سے بھی انہوں نے یہ تعویل کی کہ یہ قربت سے مراد علم ہے ہمارے جو سعد ہے گامدی صاحب وہ بھی یہی تعویل کرتے ہیں کہ یہ قریب ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس کی قدرت ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز ہے ہمارے قریب جو اس کے شاعن شان ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو دوسری طرف حنفی بھی اپنی ضد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر جب آپ رحمان کو ارش پہ مان رہے ہیں تو آپ محدود مان رہے ہیں کہ عرش پہ آئے ادھر کوئی نہیں ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے رزلٹ کیوں نکالا بھائی جب آپ یہ کہو گے کہ خود وہ ادھر ہے علم کے اعتبار سے ادھر ہے تو وہ الزام تو آپ کے اوپر صحیح لگا رہے تو بہتر یہ کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ اپنی مخلوق سے الگ ہے اگر کوئی کہہ دی کہ یہاں پہ اللہ ہے انگلی رکھ کے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ بولنا ضروری ہے ورنہ ہماوس پینتھیزم حلول کا عقیدہ اسے تقویت ملتی ہے کہ جی ہر جگہ ہے تو پھر ہمارے اندر بھی موجود ہے پھر خدا میں اور مخلوق میں کوئی فرق ہی نہیں ہے حالانکہ توحید کا مطلب ہے خالق کو مخلوق سے الگ کرنا ہے قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہے اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہم حادث ہیں تو مخلوق اور خالق کا فرق رکھنا ہے بہتر یہ ہے کہ ان آیات پر ہم ایمان رکھیں اور ان کی تفصیلات اللہ کے سپرد کریں اس حوالے سے جو سلفی علماء ہیں عرب کے انہوں نے تبازمائی کی لیکن وہاں پر ہی ایک عربی جو مفتی اعظم گزرے بن باز کے بعد رسائی مین انہوں نے باقاعدہ یہی کہا کہ آپ اس چیز کو اللہ تعالی کے سبور دی کریں یہاں پہ بھی جو مفتی اعظم بن باز تھے ان کے شاگرد حافظ سعید صاحب جماعت العوا کے بانی انہوں نے بھی عقیدہ منہج کتاب میں یہی لکھا کہ ہم اس تکلف میں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی ہمارے ساتھ میت کیسی ہے اور نہ اس تکلف میں پڑھتے ہیں کہ وہ عرش پہ کیسے مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ چیز میں نے اہل دیس کے لیے ہائی لائٹ کی تھی کہ دیکھیں آپ کے اندر بھی ایسے علماء جنہوں نے جرت دکھائی ہے اور سب سے بڑھ کر جو سب کے لیے قابل قبول ہیں اہل سنت کے سب سے بڑے اماموں میں سے ایک امام امام مالک البتوفا 179 ہی جری ہجری ان کا قول صحیح صنعت سے امام بئی حقی نے نقل کیا ہے کتاب التقاد کے اندر استوا اڈ الارش کے عقیدے کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ اپنے عرش پہ ہے یہ ہمارے علم میں ہمیں معلوم ہے کیفیت مجہول ہے یعنی وہ کیسے ہے یہ ان نون ہے مجھول کہتے ہیں ان نون کہتے ہیں راوی مجھول ہے پتہ نہیں کتھوں آ گیا تو اللہ کا عرش پر مستوی ہونا اس کی کیفیت مجھول ہے اسی کو بہتر انداز میں آلہ حضرت نے بیان کیا کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور تیسری چیز امام مالک نے فرمائی اور سوال کرنا بدعت ہے استوا معلوم ہے کیفیت مجھول ہے اور اس کا سوال کرنا کہ پھر بھی کس طرح ہیں ارشوتے یہ سوال بدت ہے اگر یہ سوال ہونا ہوتا تو سابا بیت نبی اسلام سے کر لیتے اور اگر ہوتا تو انہیں بھی اسی طریقے سے جواب ملتا کہ یہ اللہ تعالی کی صفات ہیں اور ان کا احاطہ مخلوق کر ہی نہیں سکتی تو امام مالک کا یہ قول اس کے اوپر اب اجماع امت ہو چکے اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے یہ ہمارا عقید ہے ہمیں پتا ہے کیفیت مجھول ہے ان نون ہمیں نہیں بتائی گئی اور سوال کرنا کہ پھر بھی یہ کیسے ہے یہ بدت ہے سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں بس یہ عقیدہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو ان واضح آیات کے ہوتے ہوئے پھر بھی ایک دوسرے کو جہمیا مجسمہ کہنا اور پھر گفتگو بھی اس طریقے سے کرنا کہ آپ ایک خاص لائن لینا شروع کر دیں اس سے بد عقیدگی میں اضافہ ہی ہوتا ہے تو میں آلہ حضرت کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہی عقیدہ رکھنا چاہیے باقی اس میں مزید تب آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں یہ کرٹیکل آیت تھی اس لیے میں نے اس کے اوپر تفصیل گفتگو کی ان آیات کے حوالے سے ایک کمزور روایت بھی ملتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سور تع کی ابتدائی آیات سن کر مسلمان ہوئے اب چونکہ سیرت کی کتابوں میں بھی یہ روایت نقل ہوئی اور عمر سیریز جو فلمائی گئی اس میں تو باقاعدہ انہوں نے وہ سین فلمایا کہ جب سیدنا عمر اپنی سسٹر سے ملنے کے لیے گئے ویسے تو نبی اسلام کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے اور راستے میں دوست ملا اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہارا بہنوئی سعید ابن زید اور تمہاری بہن وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ اشرم وشرم میں بھی شامل ہیں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو شروع کے مسلمانوں میں سے تو سیدنا عمر پھر گئے اور انہوں نے کان لگا کر قرآن پاک سنا اور ان کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے چھپا لیا پھر مارا پیٹا استقامت دیکھی تو پھر کہا کہ وہ آیات پڑھو اس سے امپریس ہوئے اسلام قبول کیا تو اس روایت کو اس حوالے سے تو تلقی بال قبول حاصل ہے کہ سب لوگ اسے نقل کرتے آئے اگر کہیں صحت میں اختلاف ہے تو دو رائے رکھی جا سکتی ہیں البتہ یہ بات درست ہے کہ قرآن حکیم ہی نبیل استعم کا وہ انسٹرومنٹ آف دعوت تھا جس کی وجہ سے لوگ امپریس ہوتے تھے اور صحابہ کرام کے دلوں کو جس نے بدلا وہ یہی کتاب تھی تو اس درجے میں تو تمام اصحاب اس قرآن سے متاثر ہوئے اور پھر سیدنا عمر جیسے زہین آدمی کو بھی دیکھیں بات سمجھنے میں چھ سال لگ گئے کیونکہ جب ساتھ کے لوگوں نے ایسی مت ماری ہو کہ آپ نے بات سننی نہیں ہے جب سنی تو اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا اور جامع ترمزی میں تو واضح حدیث ہے نبی الاسلام نے دعا کی تھی کہ عمر بن ہشام یعنی کہ ابو جہل اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما اور بخاری میں ہے ابن مسود کہتے ہیں جب سیدنا عمر اسلام لے کر آئے تو اس کے بعد اسلام کا عروج ہی آیا یعنی گراف پھر اوپر ہی جاتا گیا الحمدللہ باقی مین تو ظاہر ہے ہجرت مدینہ کے بعد بوسٹ ملا مکہ شریف میں تو تیرہ سال نبی الاسلام رہے ان تیرہ سالوں میں سے بھی سات سال تو حضرت عمر بھی مسلمان تھے لیکن پھر بھی ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے حضرت عمر چالیسویں تھے جب اسلام لے کر آئے تو ان کے بعد مشکل سے آپ سمجھ لیں اسی لوگ ہی مسلمان ہوئے سات سالوں کے اندر لیکن مدینہ شریف جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کی برکت سے نبی الاسلام کی دعوت کو پھیلایا اور اگلے تیرہ سالوں میں رومن اور پرشین امپائر بھی نبی الاسلام کے قدموں میں آپ کے غلاموں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی الحمدللہ تو وہ حدیث ٹھیک ہے جامعہ ترمزیح کی کہ نبی الاسلام نے دعا مانگی تھی اور وہ دعا قبول ہوئی امر بن ہشام جو ہے وہ ابو جہل کا نام ہے حضرت عمر کا نام ہے عمر بن خطاب یہ پیش کے ساتھ ہے وہ زبر کے ساتھ ہے لیکن اردو میں اسے عمرو لکھا جاتا ہے عربی میں بھی عمرو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں وہ عمر ہے کیونکہ اس زمانے میں زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے نا تو عمر میں اور امر میں فرق کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک واو ڈال دی جاتی تھی کہ جس عمر کے بعد واو لکھا ہوگا اس کو آپ نے زبر سے پڑھنا ہے آئے تو یہ واؤ آپ اڑا بھی دے نا اور امر بن شام اس طرح لکھے تو لکھ سکتے ہیں کیونکہ اب زیر زبر ہو چکے ہیں اب یہ پرابلم ختم ہو چکی ہے لیکن جس زمانے میں قرآن کی کتابت کی گئی اس وقت زبر زیر پیش نہیں تھے یہ انیشلی تو سیدنا علی کے دور خلافت میں ابو الاسود الدولی جن کو عربی لنگوسٹک میں صرف ناحو کا امام مانا جاتا ہے وہ جسٹس بھی تھے کوفہ میں سعید علی کے دور خلافت میں ان کی ڈیوٹی حضرت علی نے لگائی تھی کہ اس طریقے سے اجمیوں کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہوگا اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں زیر زبر پیش یہ ساری چیزیں آئیں اور آج جو ہمارے پاس یہ قرآن ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے عبد الملک بن مروان کو کہ اس نے عربی لنگوسٹک کو اس طرح ایوالو کیا کہ وہ اجمیوں کے لیے مزید آسان ہو سکے صحابہ رام کے دور میں یہ زبر زیر پیش نہیں تھے ان کو عمر اور امر میں فرق کرنے کے لیے واو آگے لگانا پڑتا تھا ہمیں واو کی ضرورت ہی نہیں عمر لکھا ہو پیش اور زبر سے ہم فرق کر سکتے ہیں یہ تو ایک مثال ہے اور کئی مثالیں قرآن پاک میں کہ جو زبر زیر پیش اور تنوین کی وجہ سے اب آسانی ہو چکی ہے پھر کھڑی زیر الٹا پیش کھڑی زبر یہ بھی الف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ کے اکویلنٹ چیزیں آئیں اس کے لیے آپ میری عربی تجوید کی جو کلاس ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں میں نے ان چیزوں کا فرق بتایا ہوا ہے تو وہ بات درست ہے کہ حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہوئی باقی یہ والی روایت کمزور ہے لیکن چونکہ سیرت میں اس قسم کے واقعات ملتے ہیں کئی اور واقعات ہیں جن کی سندیں کمزور ہیں لیکن تلقی بالقبول حاصل ہے مثلا یہ روایت جو مسند آمد کی ہے سندن دو کمزور ہے کہ نویلا اسلام نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا تھا کہ مانتے واپس کر کے آنا لیکن تمام سیرت نگاروں نے یہ چیز نقل کی ہے اور یہ حقیقت بھی تھی کہ نویلا اسلام جو ہے وہ مانتے لوگوں کی رکھتے تھے امین مشہور تھے بینکنگ نظام تو نہیں تھا اس وقت لوگوں کے پاس ہی مانتے رکھوائی جاتی تھیں اور یہ بھی چیز ثابت ہے کہ حضرت علی بعد میں آئے ہیں ہجرت کر کے ظاہر مانتے انہوں نے لوٹا کے آنا تھا تو وہ فٹ ان معاملات بیٹھتے ہیں جن باتوں کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے ان کی پھر اسناد کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں اسناد کی بحث ان چیزوں میں ضروری ہے جہاں پہ ہمیں مخالفت میں اتنی مضبوط چیزیں مل جائیں کہ اس سے وہ کمزور روایتیں جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری کو رزلٹ بتا رہی ہوں تو پھر ہم کہیں گے نہیں جب یہ روایت ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے اور بس اوقات اس میں راویوں کا وہم ہو جاتا ہے مثلا مسلم شریف کی حدیث میں راوی کا وہم ہے یا اس کو بیان کرنے میں تین واقعات کو اس نے ایک جگہ جمع کیا اور فتح مکہ کے موقع پر نبی اسلام اور ام حبیبہ کے نکاح کا ذکر کیا حالانکہ وہ نکاح تو جو ہے وہ صلح دیبیا سے بھی پہلے ہو چکا ہوا تھا دوسری طرف ہمیں بالکل تلقی بالقبول حاصل ہے اس حوالے سے کہ ابو سفیان جب نبی اسلام کو ملنے کے لیے گئے تھے جب وہ پیس ٹی ٹوٹ گئی غلطی کی وجہ سے تو دوبارہ اس کی بحالی کے لیے صلاح دیبیا کی نبی اسلام نے ایکسیپٹ نہیں کی تو یہ واقعہ تو فتح مکہ سے پہلے کا ہے اور اس وقت ام حبیبہ سلام ال علی نے نبیل اسلام کے بستر پہ ان کو نہیں بیٹھنے دیا تو یہ بعض اوقات صحیح احادیث میں بھی اس طرح کا کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ بعضوقات راویوں کا واہم ہوتا ہے یا تین مختلف واقعات کو ایک جگہ ذکر کیا گیا یا کوئی اور طویل اس کی بیان کی جاتی ہے اسی طریقے سے جو اس قسم کے واقعات ہیں ان کے بارے میں میں بھی بعض اوقات بیان کرتا ہوں یا میں کوئی چیز ریفر کرتا ہوں تو ہمارے چونکہ اسٹوڈنٹس بعض بہت شکی مزاج کے ہیں یا وہ تحقیقی ذہن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کیوں اس طرح کی چیزیں ریفر کرتے ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں تو ساری کی ساری ضعیف روایتیں فارغ نہیں ہوتی ہیں جب ترقی بالقبول کسی چیز کو حاصل ہو جائے اور اس کی مخالفت میں کوئی بات نہ ملتی ہو تو پھر اس طرح کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے ہمیں جو ضعیف روایتوں سے اختلاف ہے ان کی وہ یہ ہے کہ یہ ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر عقیدہ کھڑا کرتے ہیں اور وہ عقیدہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے بھی 180 ایٹی ڈگری مخالف ہوتا ہے سعود الاسناد احدیث کے بھی ون ایٹی ڈگری مخالفت ہوتا ہے جس طرح پچھلے دنوں میں نے تفصیل بحث کی تھی جو تارہ صاحب کی پوڈ ہوئی اشاد بھٹی صاحب کے ساتھ اور انہوں نے کہا جی فضائل مال میں لکھا ہے کہ امام حنیفا رحمت اللہ گنا دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے تو تارہ صاحب نے کہا ممکن ہے انہوں نے کہا جی کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ تو گناوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے صحابہ کرام کو تو بخاری مسلم میں کے کہ مدعم جو خیبر کے موقع پر شہید ہوا اس کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی وہی کے ذریعے حضور کو بتایا گیا کہ اس نے مالک غنیمت سے چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے اور صحابہ کرام گھروں کو دوڑے اور انہوں نے رسی کا ٹکڑا بھی کوئی اٹھایا تھا وہ بھی جمع کروایا اور آپ لوگ کہتے ہیں نیفا کو گنا دلتے ہوئے نظر آتے تھے وضو میں اور پھر بلندر اتنا کہ وہ ایسے گناہ دیکھتے تھے کہ اس نے بدکاری کی ہے اس نے گیبت کی ہے تقیسمانی صاحب بیان کر رہے بھائی وضو کرنے سے تو چھوٹے گنا معاف ہوتے ہیں صحیح مسلم شریف میں آیا ساتھ ہی موجود ہے کہ کبیرا گنا جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کبیرا گنا تو وضو کے اذا پر پانی بہانے سے معافی نہیں ہو سکتے جب تک توبہ نہ کرے اور اس پر تر رہا یہ کہ بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک گنہگار شخص کو بلا کے کہے گا مخلوق سے اوٹ میں کر کے کہ تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا وہ کہے گا کیا یہ بھی کیا کیا یہ بھی کیا کیا قریب ہے کہ وہ گمان کرے گا کہ میں مارا گیا لیکن یہ گفتگو مخلوق سے پردے میں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے میں دنیا میں پردہ رکھا تھا نا آج بھی پردہ رکھتا ہوں تو وہ اللہ جو ستار العیوب ہے وہ امام عنیفا کو گناہ دھلتے ہوئے نہیں دکھا سکتا آپ عقیدہ بنا لیتے ہیں پھر ترمزی کی روایت بھی تارا صاحب نے پیش کر دی اتکو فراست المؤمن ممن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جعلی روایت ہے تدلیس بھی ہے اس میں اور مجھول راوی بھی ہے اور کئی سکم پائے جاتے ہیں دور دور تک نہیں بیٹھتی ہے بخاری مسلم کی احادیث کے بھی خلاف ہے قرآن کے بھی خلاف ہے یہ صرف نبیوں کا پروٹوکول ہے اللہ <الغیب> تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر اطلاع دے و اللہ یج تبی میں شاہ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ صحابہ بیت کا کام بھی صرف ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ نے غیب پر اطلاع نہیں ان کو دینی نبی کے ذریعے دینی ہے اور تم نے جو ہے وہ سو سال کے بعد امام عنیفا کے ساتھ منسوخ کر دیا کہ وہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے جو گنا بخاری مسلم میں کے صاف رام کو نہیں نظر آتے تھے عذاب قبر نظر نہیں آتا تھا حالانکہ اللہ کے نبی ساتھ تھے مسلم شی میں تو الفاظ ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں تمہیں عذاب قبر سنوا دے دکھانا تو دور کی بات پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر وہ چیخ تم نے سن لی جو عذاب کی چیخیں صحابہ کرام تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات رسول اللہ کی موجودگی میں سن بھی نہ سکیں اور آپ لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسے عقیدے وابستہ کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ماؤنیفا کی شان نہیں بیان ہو رہی مسئلہ یہ کہ آپ عقیدہ علم الغیب اس کو سٹیک پہ لگا کے آپ اس قسم کی جالی روایتیں بیان کر رہے ہیں اور تقی عثمانی صاحب جیسے علماء درس حدیث کے اینڈ پہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں بجائے تم کوئی آیت بیان کرو کوئی بخاری مسلم کی حدیث بیان کرو ہو رہا خدم بہاری ہے اور اس میں فضائل اعمال شریف کی کہانی شریف بہرل اللہ کا شکر ہے کہ اب تبدیلی آ رہی ہے اللہ تعالی لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی توفیق دے ہماری تو خواہش ہے ہمارے بھی استقامت میں اضافہ فرمائے علم میں اضافہ فرمائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اور اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پچھانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا